علمائےا اکرام بتاتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حلال کہنا کفر ہے اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حلال کہنا کفر ہے اور اس کے لیے <سؤال> تصویر فرما دیجیے اور یہ کون کون سے حرام ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا اور اس کے بعد جو علماء اکرام یا مفتی اکرام جس بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اس کے لیے تصویر اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے ذرا صاحب بتا جی جائز اور ناجائز کا کیا مطلب ہے حالانکہ آیا کہ وہ حرام اور حلال ہے یا اس کا اور کوئی مطلب ہے کہ اللہ خیر السلام علیکم جی وعلیکم السلام رفیق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا وہ سدا تک حرام ہوگا اور جس کو اللہ رسول نے حلال قرار دے دیا وہ سدا تک حلال ہے حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا یہ اشارے بننے کے مترادف ہے جو کہ افر اور حرام ہے تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا عالم حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے ہاں کچھ جاہل لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو جن کو علم نہیں ہوتا اپنی طرح سے کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے عالم کوئی نہیں ہوتا ایسا کہ جو اللہ رسول کی, کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے ایسا بہت مشکل ہے بلکہ ہو ہی نہیں سکتا ہاں کچھ ظاہر لوگ ایسا عمر نما لوگ ہیں کہ وہ حالات چیزوں کو حرام दे دے رہے ہیں کہ جیجس پر قرآن پڑھ دیا گیا وہ حرام ہو گیا یا یارویں حرام ہو گئی یہ حرام ہو گیا हो गया ہو گیا تو وہ اصل میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار نہیں دیا اس کو حرام قرار دینا اللہ رسول کے منصب پر بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے جو کہ کتی حرام اور ناجائز اور جائز ناجائز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایسی چیز ہے مثلاً ایک کہ اس پہ کیا, کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی زبان حکم نہیں ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ جائز ہے اور یہ مکرو ہے ناجائز ہے کہ اس کو پیاس کر کے حرام پر اس کو ناجائز کہہ دیا گیا جس میں کوئی ایک قلت وغیرہ پائی جاتی ہے حرام والی تو حلال حرام کا رکبہ اوپر ہوتا ہے جیز نجائز کا رکبہ نیچے ہوتا ہے